من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله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 اللہ رحیم دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی وقت میں بارکات عطا فرمائے وقت میں بارکات کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں باتیں زیادہ کہلا دیں کام کی باتیں کہلا دیں ان کو نافے بنائیں یعنی ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائیں تک ہمارے لیے ہمارے اکابر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سادہ کا جاریہ بنا دیں دین کی باتیں سادہ جاریہ کیسے بنتی ہیں وہ یہ کہ آگے بات پہنچائی جائے آگے پہنچائیں جو باتیں سنیں آگے پہنچائیں آگے پہنچائیں آگے پہنچائیں تو اس طریقے سے قیامت تک یہ باتیں سادہ کا بن سکتی ہیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے دوسری بات بیان سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس بیان کی دلوں میں ذرا اہمیت پیدا ہو جائے جتنی اہمیت ہوگی توجہ سے سنیں گے اسی قدر وہ بات زیادہ اثر کرے گی ان شاء اللہ تعالی اہمیت پیدا کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان سے نکلنا دوسرے ملکوں میں آنا وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے جیسے دوسرے حضرات بیان کرتے رہتے ہیں اور یہ بیان بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے عام علماء حضرات بیان کرتے رہتے ہیں اللہ نے مجھے ایک خاص مہم پر نکالا خاص مہم اس پر میرے اللہ نے نکالا ہے میں نے پوری زندگی گزار دی اپنے دارالفتاح اب الاشاد میں بیٹھ کر پوری زندگی تو وہاں گزار دی پاکستان میں بھی کسی شہر میں لوگوں کی سرار کے باوجود میں کہیں نہیں گیا بیان کرنے اور خود کراچی شہر کے اندر ہمارا ادارہ دارال افطاح والی ارشاد کراچی میں ہے تو کراچی شہر کے اندر بھی اپنے ادارے سے باہر کبھی جا کر بیان نہیں کیا لوگ جو اسرار کرتے رہے فلاں جگہ پر بیان کریں فلاں جگہ پر تو میرا ایک ہی جواب تھا جس کو میری باتیں سنو میرے پاس آ کر کے سنیں دار افتار والے شاد میں آئیں وہاں بیان ہوتا ہے وہاں سنیں میں کہیں نہیں جاتا تھا کیوں نہیں جاتا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے قوانین کی حفاظت ان کی ترتیب اس کا کام ان کی ترتیب تدوین تصنیف وہ کام اللہ تعالی لے رہے تھے اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور وہ کام اتنا اہم ہے کہ ایک جگہ پر جم کر بیٹھنے کے سوا ہو نہیں سکتا اس لیے میں کہیں نہیں جاتا تھا اب یہاں کیسے پہنچا تقریباً ایک سال پہلے سے دل میں درد اٹھتے رہے درد اٹھتے رہے درد اٹھتے رہے کہ اللہ کی بعض نافرمانیاں ایسی ہیں کہ آج کے مسلمانوں نے ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال ڈالا حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں بہت بڑے گناہ ایسا درد اٹھا کہ نکلو اب گھر سے نکلو اس دنیا میں چل پھر کر میرے, میرے کلمات دنیا کو پہنچاؤ اس نے مجھے گھر سے نکالا ہے یہ درد ہے بدگما کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ کلیجا چیر کر اپنا پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے سفر کی عادت نہیں کبھی اپنے دارے سے باہر نکلا ہی نہیں سفر کی عادت ہی نہیں تو اس کے لیے سفر کتنا مشکل ہوگا سارے کے سارے معمولات درہم برہم جو ایک ہی جگہ زندگی گزار دی تو کتنی مشکلات پیش آتی اور جب اس درد نے گھر سے باہر نکالا ہی تو نکالا کیسے کہ ایک دو جگہوں پر نہیں دنیا میں پھیلا دیا کہ تجھے اب نکلنا ہے یہ میرے کالمات مسلمانوں کے کانوں میں پہنچا رہے ہیں تجھے میں نے چند مہینے پہلے اپنے ہاں فتح کی تمرین حاصل کرنے والے علماء سے میں نے یہ کہا کہ میرے دل میں میرے اللہ نے یہ ڈالا ہے کہ اب تجھے گھر سے نکلنا فرض ہے فرض نہیں نکلے گا تو مجرم ٹھہرے گا اتنا درد اللہ تعالیٰ نے عطا دی کہ نکلو ذرا لوگوں کو پہنچاؤ کچھ میں. ایک مہم پر نکلنا ہے تجھے اور کیسے جب سے گھر سے باہر نکلا ہوں تو ایک شیر ورد زبان ہو گیا ہے پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے تو ایک دو شہروں میں نہیں پہنچنا ہے ملکوں میں پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنے رحم سے قبول فرمائیں نافع بنائیں اور وہی بات کے تا قیام سادہ کا جاریہ بنائیں سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا ایک معیار بیان فرما دیا ہے اللہ تعالی کے علم میں یہ بات تھی کہ لوگ ایمان کے دعوے تو بہت کریں گے بہت دعوے کریں گے مگر کس کا ایمان قبول ہے کس کا دعوی صحیح ہے اور کس کا دعوی غلط ہے اور اس کا ایمان قبول نہیں ہے قبول کرنے والے تو اللہ تعالی ہے نا جس پر ایمان ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہارا ایمان قبول ہے یا نہیں تو انہوں نے ایک معیار بیان فرما دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے اپنی امت میں اور میرے بندوں میں اس فیصلے کا اعلان فرما دیں کیا اعلان ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہو مجھ پر ایمان کے دعوے کرتے ہو تو میرا اتباع کرو جو شخص اتباع نہیں کرے گا وہ ہزاروں دعوے کرتا رہے ہزاروں دعوے ان کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا جب تک اتباع نہیں کریں گے محبت کے دعوے سب نصاف ہوگا اور جھوٹے اور غلط ہوں گے عقلی لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ کسی کو کسی سے محبت کے دعوے ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کا امتحان کیسے ہوتا ہے اس کی بات مانے اگر محبت کے دعوے تو کرتا ہے مگر اس کا حپ نہیں مانتا ہے تو معلوم ہو اس سے معلوم ہو جائے گا یقیناً فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ اس کا غلط ہے نفاق ہے جھوٹا ہے کسی طریقے سے کس سے محبت زیادہ کس سے محبت کم تو بعض مرتبہ محبتوں کا تصادم ہو جاتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے کئی لوگوں سے محبت ہے مگر محبت غالب کس کی ہے زیادہ کس کے ساتھ ہے تو اس کا فیصلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک محبوب ایک طرح حکم دے دوسرا محبوب اس کے خلاف حکم دے تو یہ کس کی بات باندھتا ہے جہاں تصادم ہوگا اس وقت میں یہ جس کی بات مانے گا تو وہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے اسی معیار کے مطابق حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں میں وہ حدیثیں ہیں اس وقت اس نہیں پڑھ رہا کہ یہ خیال ہے کہ تھوڑے وقت میں کام ذرا زیادہ ہو جائے صرف ان کا مطلب بتا دیتا ہوں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر کی محبتوں پر جب تک اللہ کی محبت غالب نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے تو غالب کیسے آئے گی ایک دو مثالوں سے سمجھ لیں بیوی کا ایک حکم ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو وہاں محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے بیوی کے کہنے سے اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا اپنی بیوی کو اللہ بنائے ہوئے اس پر سب کو قیاس کر لیں والدین ہوں بھائی بہن ہوں دوست احباب ہوں یا بیوی کے لیے شوہر یا دنیا کے حکام ہوں ساری مثالیں خود ہی سوچ لیجئے گا میں مختصر کچھ کرنا چاہتا ہوں مثالیں خود سوچتے جائیں دنیا کے ایک ایک تعلق کو سوچیں ایک ایک فرد کو سوچیں کہ اگر وہ کچھ کہتا ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو آپ کس کی بات مانتے ہیں اگر ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں اور آپ کے دل کا جذبہ یہ پیدا ہو جائے کہ سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے ایسی محبت اگر ہے تو ایمان کا دعویٰ اللہ قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں ہے اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ایسی محبت اپنی رحمت سے عطا فرما دے دوسرے لوگوں کی محبتوں کے علاوہ خود انسان کا نفس نفسانی تقاضے خواہشات ان پر بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت غالب نہ آ جائے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کے تقاضے سارے کے سارے قربان کر ڈالے اس وقت تک ایمان کا دعوی قبول نہیں ہوگا ایک بزرگ بیٹھے بلند آواز سے ایک جملے کا تکرار کر رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے یوں کہہ رہے تھے نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ تیری بات کیوں مانوں پھر یہ نہیں کہ ایک بار کہ ختم کر دیا بلندا واسطے کہتے چلے جا رہے نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ تیری بات کیوں مانوں کچھ لوگوں نے سن لیا پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے وہ زمانوں میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی تو کوئی بات اسلام کے خلاف ہرگز برداشت نہیں کی جاتی تھی اور ایسا کفر اس پر تو فوراً اس قتل کی سزا فوراً حاکم کے پاس لے گئے کہ ایسا کفر بک رہا ہے حاکم نے پوچھا کہ کیا بات ہے بتاؤ اس نے کہا کہ میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا تھا میرا نفس کسی گناہ کا حکم دے رہا تھا میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کہ مردود خبیص نہ تو میرا اللہ میں نہ میں تیرا بندہ تیری بات کیوں مانوں وہ میرا اللہ میں اس کا بندہ میں بات مانوں گا تو اس کی مانوں گا تیری بات کیوں مانوں تو میرا اللہ تھوڑا ہی ہے میں تیرا بندہ تھوڑا ہی ہوں تیری بات مانوں تو خواہ بیرونی تعلقات ہوں جن کی تفصیل بتا دی والدین ہوں اولاد ہو بیوی ہو دوست ہوں ہو، کام ہو کچھ بھی ہو یا اندرونی فسادات ہو دل کے تقاضے ایک ایک خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا پڑے گا تو اللہ اس ایمان کو قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے فیصلہ سنا دیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان اس لحاظ سے مسلمان ہے یا نہیں اپنے تقاضے تعلقات اور تمام تر دنیا کی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے یا نہیں تو اگر اس کے ذرا تفصیل سے سوچا جائے تو, تو ثابت ہوگا کہ اللہ کے احکام تو بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شعبے میں اپنا مقاصبہ کریں سوچیں کیا ہم ہر کام سے پہلے اللہ کا قانون معلوم کرتے ہیں وہ تو نہیں ہو رہا ہے جب اللہ کا فٹ معلوم ہی نہیں کر رہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا عمل تو جب ہوتا ہے کہ معلوم ہو معلوم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا اور معلوم کیوں نہیں کرتے عمل کی فکر کیوں نہیں اس لیے کہ حمل کروانے والی کسی قانون پر عمل کروانے والی چیزیں دو ہوتی ہیں یا خوف یا محبت. دنیا بھی حکومت کے قانون پر حامل کیوں ہوتا ہے حکومت کے ڈنڈے کا خوف ہے گاڑی کہیں خلاف قانون لگا دی یا خلاف قانون چلائی تو پگڑے جائیں گے جرمانہ ہوگا یا اور کوئی سزا ہوگی خوف عمل کرواتا ہے اور کسی محبوب کی بات انسان مانتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتا تو محبت کام کرواتی ہے محبت تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے محبت کے کتنے دعوے کرتا رہے کتنے دعوے مگر اس کی بات نہیں مانتا تو اہم سے اہم بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ منافعانہ دعویٰ کر رہا محبت ہوتی تو عمل کیوں نہیں کرتا اس کی بات مانتا کیوں نہیں جو لوگ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ کام نہیں کرتے تو ان کی مثال میں ایک کسی نے شعر بہت پھوکا ہمار میں گل گل کے ہاتھی ہو گئے ہم پھر یار میں گل گل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گرے روسٹم کے ساتھی ہو گئے. ارے وہ دوست ویرے دوست, دوست تج سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے بھولا جا رہا ہوں بھولا جا رہا ہوں مگر یہ کہ تیری بات ایک بھی نہیں مانگ گا کتنا جا رہا ہوں گر گر کے ہاتھ آ رہے گل کے ہاتھ تو خود سوچیے ذرا انصاف سے متبجے ہو کر سوچیے کہ کیا دنیا میں ایسی محبت کو کوئی قبول کرے گا کہ اور بتائے گا کہ واقعہ محبت ہے کرواتا ہے یا خو ڈنڈے کا خواب یا محبت اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی عظمت گمت نا فرمانی پر عذاب کا خوف اس کے لیے اللہ تعالی ایک ایک بدعملی پر ایک ایک گناہ پر کوئی ڈنڈا لگا دے فوراً ادھر گناہ کیا ادھر کوئی ڈنڈا لگے اس بات سے کوئی ڈنڈا برسایا علیہ السلام ڈنڈا لگا دیتے تو یہ یہ بنا کیا تھا اس کا ڈنڈا ہے ایسے تو اللہ تعالی کرتے نہیں اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اللہ باتیں تو انبیاء کرام علیہ السلام سے کرتے ہیں نا کہ یہ جرم ہو یہ اس پر ڈنڈا لگا یہ جرم اس پر ڈنڈا ایک ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ جبری علیہ السلام کو ترے بات کرے ایسا تو نہیں ہوگا البتہ کو کریم میں اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور میں بار بار اس کا اعلان فرمایا بار بار اعلان اعلانوں پر اعلان فیصلوں پر فیصلے وہ یہ کہ اللہ تعالی نافرمانوں کو دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے ڈنڈے لگتے رہیں گے عذاب کے کوڑے لگتے رہیں گے لگتے رہیں گے لگتے رہیں گے فرمان کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکے تم سا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرے حلکم کی مخالفت کرے گا میری نافرمانی کرے گا میرا حکم نہیں مانے گا ان شکاؤں عربی لغت میں انس تاکید کے لیے ہوتا ہے یپن دلانے تو یقین کر لو میں اس کی زندگی اس پر تنگ رکھوں سکون اس کے قریب نہیں آنے دوں گا نویشتاً یہ نا گرا ہے آرا بھی قوانین والے عرما جی وہ جانتے نوعیش نہ کرا پھر ون کے ان کے مانا تنگ پھر وہ بھی نہا تو وہ چار بار فرما دیا اور کے یقینی فیصلہ سن لو یقینی جس نے میری نافرمانی کی دنیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ تنگ تنگ تنگ رکھوں گا سکون اس کے پری نہیں آئے سکون نہیں ہے پوری دنیا کے حکومت مل جائے ایسی ہزاروں دنیا اور پیدا کر کے ان کی حکومت اس کو دے دوں قارون کے خزانے دے دوں ان سے ہزاروں گنا زیادہ دے دوں اس کے باوجود فیصلہ میرا یہ ہے کہ سکون نہیں دوں اس کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں دوں گا یہ اللہ تعالی کا فیصلہ دنیا میں تو جہنم میں یوں جلے گا کہ سکون ہے ہر بات پریشان آشرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اس کا اندھا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تمہیں دینا تھا دینا دیتا تھا اندھا نہیں تھا آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا اللہ تعالی جواب میں فرمائیں گے کہ تو دنیا میں میرے احسان سے اندھا ہو گیا تھا دنیا میں میرے احکام سے اندھا تھا میری باتیں نہیں مانتا تھا میری نا کرتا تھا آج اس کی پہلی سزا حصل میں دنیا میں تو سزائیں تجھ پر آتی رہی تجھ پر گزری ہیں سزائیں کوڑوں پر کوڑے تجھ پر پرستے رہیں. آج پہلا کوڑا پہلی سزا یہ کہ تیرا حرشل تجھے اندھا کر کے کیا گیا اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے آگے دیکھنا کہ کیا حرل ہو تو کوڑے تو اللہ تعالی کے لگ رہے ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے سب کو مار کیا گزر رہی ہے دنیا بھر میں کیسی کیسی مسلمان پر کیسی کیسی, مسلمان پر کیسی, کیسی مسلمان پر؟ ان سے نظر نافرمان لوگوں کے حالات کو دیکھیں تو گھروں میں بھائی بھائی کی لڑائی بھائیوں بہنوں میں لڑائی بیوی بی میں لڑائی والدین اور اولاد میں لڑائی سیٹ اور ملازم میں لڑائی ہر جگہ پر لڑائی لڑائی لڑائی جھگڑے کے ساتھ جھگڑے کے ساتھ یہ تو مصیبتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اپنے طور پر کسی کو کوئی بیماری کسی کو کوئی پریشانی کسی کو کوئی پریشانی یا دنیا پریشانی کا گھر غم کردہ غم کدا بنا ہوگا کیسے کیسے ہوگا کسی <coughs> <coughs> کو را دن سرگرمے فریاد وا پایا کسی کو فکر گونا گو سے ہر دم سر گرا پایا کو ہم نے آسو دانا زیر آس ماں پایا فقط مجذوب کو اسلم کا دامے اشار ما پایا لمحوں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بنتا جب تک اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا محبت کا تعلق پیدا نہیں کرتے اور ایسی محبت جو نافرمانی چھڑاتی اگر نافرمانی نہیں چھڑاتی وہ تو محبت کا غلط ہے اس وقت تک دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں دیتے پریشانی ہی پریشانی ہو پریشانی نافرمانے چھوڑے بغیر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تدبیریں اختیار کرنے سے سکون مل جائے خواہ وہ دلی تدبیریں ہوں کسی سے سفارش کروا لی اور کوئی تدبیریں یہ ہے کہ وبائے پر اور آج پڑھنے اور تعبیر وغیرہ لینے کرنے کی تدبیر اور خاطر خواج و خاطر یاثیر یا فلاح خاطم یا فلا فلا خاتم کر کرا کر وہ تدبیریں تو اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے تم دنیا بھر کی تدبیریں کر لو دنیا بھر کی عذاب سے نجات نہیں دوں گا دنیا میں بھی آخرت بات کی بات دنیا میں بھی آداب سے نہیں بچے نیچے کانٹا لگ گیا تو درد ہوا اس نے تدبیر کی درد ختم کرنے کی تدبیر کدے نہیں کی. کیا تدبیر کی کہ زور سے رانگوں پر توڑ لگائے وہ کانٹا اور اندر غلط ہے نا غلط کسی انسان کو کانٹا لگتا ہے وہ خود نہیں نکال سکتا تو وہ کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ڈاکٹر کے پاس بھائی ڈاکٹر صاحب مگر یہ تو گدا ٹھہرا اس کو اتنے آخر کہاں کہ کسی انسان سے جا کر نکلوا تو تدبیر کرتا کانٹا نکالنے کی تدبیر کرتا ہے اپنے خیال کے مطابق خود وہ بنا ہوا ہے ڈاکٹر بنا ہوا ہے آپریشن کرنے کے لیے خود ہی آپریشن کرا دو کانتاب درد بڑھ گیا پھر دم لگائی تو اور اندر پھر جتنی بار دم لگاتا ہے اور اندر اور اندر اور اندر بتائیے اس کے درد کا علاج ہو سکتا ہے ایسے تو علاج نہیں ہوتا جتنا تڑپو گے بغیر اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر جتنی تدبیریں کرو گے جتنی کرو گے جال گھسے گا کھال کے اندر نجات نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالی کے فیصلے ہیں قرآن کریم نے بار بار ان فیصلوں کو دوہرایا ہو سکتا ہے کہ کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ ہم نے تو کوئی وظیفہ پڑھا تھا یا کسی پیر شاہ سے تعویذ لیا تھا تو ہمارا کام تو ہو گیا تھا یہ خیال بہت سے لوگوں کے دہنوں میں آ سکتا ہے ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ہم نے خط میں خوجنا کروایا تھا تو وہ جاتی رہی ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ختم یاسین کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو جیل کاف کر دیا ٹھیک ہو گئی اور کسی سے تعویز لے لیا تو ٹھیک ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ایسے, ایسے ایسے خیال پیدا ہوتے ہوں گے کہ ہمارا تو تجربہ ہے ٹھیک ہو رہا ہے پہلے تو ایک بار سوچنے کے لیے پہلے ایک بار بتا دوں جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں کبھی اذاف سے نجات نہیں دوں گا کچھ بھی کر جو میری نافرمانی چھوڑے گا وہ دنیا بھر کی تدبیریں کر لے میں نافرمان کا آداب سے نجات ہرگز نہیں دوں گا دنیا کا آداب دنیا کی جہانب سے نجات نہیں تو یہ پھر جو ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے فائدہ کبھی ہو جاتا ہے کچھ پردے کرنے سے تدبیریں کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے ایک جواب تو پہلے اس کا قرآن ہی سے سن لیجئے پھر واپس بتاؤں گا آنے کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانوں کے مطالبات اگر میں پورے کر دیتا ہوں ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں ظاہر وہ تکلیف ان سے ہٹا لیتا ہوں ہر کوئی رحمت اور نعمت دے دیتا ہوں وہ حقیقت یہ ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد پتا چلے گا کہ وہ نعمت نہیں ہوگا آبادی مظاہر جو چیز معلوم ہو رہی تھی عذاب بنا کر کے دیتا ہوں عذاب یہ تو اللہ تعالی کا فیصلہ ہوا اب ذرا دنیا میں چل پھر کردازہ لگا کر تو کچھ تجربہ کر کے دیکھیں تجربے ہو تو رہے ہیں. سب کو تجربے ہو رہے ہیں مگر وہ ذرا متوجہ کرنے کی بات ہوتی ہے میں اگر تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں تجربے تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ ہو گئے ایک شخص ہٹا کٹا موٹا تازہ وہ کہیں بیٹھا ہوا کسی دیوار ساتھ تیگ لگا کر تو یہ وظیفہ جپ رہا تھا یا اللہ گھوڑا دے دے یا اللہ گھوڑا دے دے یا اللہ گھوڑا دے دے گھوڑا نہیں دیتا تو گھوڑے کا بچہ ہی دے دے ایسے وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ موٹا تھا اچھا خاصا کسی پیر سے بتا دیا ہوگا کہ یہ جی وزیفہ پڑھ تو گھوڑا مل جائے گا سڑک میں بیٹھا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر پڑھ رہا ہے۔ ادھر تو کسی سپاہی کا گدر ہوا گھوڑی پر اس کے گھوڑے نے بچہ دیا پہنچا اللہ گھوڑا خاصا بیٹھا گھوڑا دے دے سپاہی نے جا کر ایک چابک لگایا چلو بچہ اٹھا کر پہنچا اس نے بچہ اٹھایا جا رہا ہے ساتھ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ تو دعا سنتا تو ہے سمجھتا نہیں میں نے گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لیے تو نہیں ہو کر یا اللہ دعا سنتا تو ہے سمجھتا اور کیجیے یہ شخص کافر ہوا یا نہیں ہوا جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ دعا سمجھتا نہیں کافر ہو گیا نا متد ہو گیا کافر ہو گیا مگر آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سکون مل جائے گا اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی وہ اور اس سے زیادہ اس سے زیادہ گمراہ سب سے زیادہ کیسے کوئی وظیفہ پڑھ لیا دعائیں کر لی اللہ کی نافرمانی چھوڑی نہیں جس سے دعا مانگ رہے ہو جس کو درخواست دے رہے ہو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے راحت اور سکون یا مصیبت اور عذاب جس کے قبضے میں ہے اس سے مانگ رہے ہیں نافرمانی چھوڑ دے نہیں تو اب جب وہ پھر کوئی وہ اور جب وہ چیز ملنے کے بعد پھر وہ بجانے لگتے الٹی مصیبت بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ وہی کہ یا اللہ تو تو گھوڑا مانگا تھا نیچے کے اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایک شخص نے وظیفے پڑھ پڑھا کر پڑھ پڑھا کر کہ بیوی کی بہت اچھی سی فرما برتا بھی پڑھے ہوں گے سپنا پاجوان وغیرہ بھی بہت کچھ کروا دیا اچھی سی مہیا تابے شادی ہو گئی کہیں بارش وارش کے دن میں پکوڑے نکالنے کا خیال آیا کہ آج پکوڑے نکالے بیوی نے پکوڑے نکالنے شروع کیے شوہر صاحب بھی پاس ہی بیٹھ گئے تو نکال رہی ہے یہ بیٹھ گئے جیسے ایک پکوڑا باہر نکالا تو صرف کھانا شروع کر لیا کتنا تحمل کا نافر معلوم اتنا تحمل تو ہوتا نہیں تو وہ پکوڑے نکالیے ساتھ ساتھ کھانے شروع کر بیوی کو خیال ہوا کہ ایسے میں تو پکوڑے نکالتی نکالتی تھک جاؤں گی اور یہ سارے یہی کھا جائے گا اس نے بھی ساتھ ساتھ کھانے شروع کر کھاتے کھاتے درمیان میں اختلاف ہو گیا شار کہتا ہے تو زیادہ کھا گئی بیوی کہتا ہے تو زیادہ کھایا وظیفے پڑھ پڑھ کر دعائیں کر کرا کر سفارشیں کر کرا کر بیوی نے بھی معلوم نہیں کتنے وظیفے پڑھے کہ شوہر کو اچھا سا ملے شوہر کتنے پڑھے بیوی کو اچھی ملے کہتے ہیں نا کہ یہ مرحلہ تو بہت نازک ہوتا شادی کا بہت انتہائی کوششیں کر کے بیوی کو شوہر کیسا ملا شوہر کو بیوی کیسی ملی وہ لڑائی ہو گئی پکوڑے کھانے پر لڑائی ہو گئی وہ کہتی ہے تو زیادہ کھا گیا وہ کہتا ہے کہنے والا تھا یا مر جائے مگر جیسے اس نے کہا یا تو میں مر جاؤں بیوی نے گرم گرم کرچلی تیر سے نکالی اور اٹھا کر کہتی یا بھی مر جاؤں یا تر جائے اگر کہتا کہ یا تو مر جائے تو گھر میں سے بھرتا بنا دیتی ہے اللہ کے نافرمانوں نعمت ملتی ہے تو اللہ گھوڑا گھر لیچے نہیں دیتا اوپر چلا اوپر ایک شخص کی بیوی ہسپتال میں تھی رہا وہ مجروں کی طرح باہر بیٹھا ہوا بیٹھ کر برامدے میں انتظار کر رہا تھا کہ کیا خبر آپ کی ہے ڈاکٹر منہ بنا کر آیا بیچارا وہ آج ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ایک گھنٹے کی مہمان ہے مر رہی ہے یہ جواب میں کہتا ہے کہ جہاں پوری زندگی گزار دی گھنٹہ بھی گزر جائے وہ سے اتنا تنگ جہاں اتنے سال گزار لیے بعد بھی جیسے گھنٹہ اللہ نافرمان کو گھوڑا دیتا ہے دعا قبول کرتا ہے تو نیچے کی وجہ اوپر چڑھاتا ہے اوپر مچھلی نے کوئی وظیفے پڑھے وہ سارے ریس آج کا مسلمان غصہ رزق میں تو بہت زیادہ مر گئے بھوکے مر گئے رزق چاہیے رزق سب سے بڑی پریشانی آج کل یہ ہے کہ رزق نہیں ہے رزق نہیں ہے. رزق نہیں ہے. رزق نہیں ہے مچھلی نے کسی پیر سے وظیفہ معلوم کر دیا غصے رسک کا بتا دیا کہ ایسے ایسے کرو پشت. تو وہ ابھی ایک دو پہلی پڑا تو ایک شکاری مچھلیوں کا شکاری کانٹے میں بوٹی لگا کر چلا گیا ڈوری پھینکی مچھلی لپ کی اور سمجھی کہ ماشاء اللہ ہمارے پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا وہ سب رزق کا وہ تو ایسا ایک سیر کہ ابھی ایک دل دل بھی ایک دو پڑا دیکھے رزق برس را برس را جب اندر جب اس کو نکلا تو کانٹا اس کانٹ کا حلف میں شکاری نے ڈوری کر کنارے پر ماری لے جا کر تلے لگا کہتے ہیں یا اللہ مانگا تھا کہ جے کے لیے نے تو میں نے تو رسک مانگا تھا کہ میں کھاؤں گی یہ معاملہ تو الٹا ہو گیا یہ تو مجھے کھا رہا رسک مجھے کھا رہا ہے بجائے کہ میں اس کو کھاتی یہ تو مجھے کھا رہا اگر کہیں اللہ کا نافرمان جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا ہزاروں تدبیریں کر لے ہزاروں تدبیریں کر لے اللہ کا فیصلہ یہ کہ سکون تو کبھی بھی اس کو نہیں دے کبھی ہرگز نہیں ایک شخص کو کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ کا فکر ہوا اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں جیسا بننے کی چاہو دعا کروں گا مگر دیکھو سوچ سمجھ کر ایک بار دعا کروں گا اس لیے خوب چل پھر کر دنیا کو دیکھ کر پھر مجھے بتاؤ کہ کس جیسا بننا چاہتے اگر کہیں غلط دعا کرا دی بعد میں آئے کہ وہ غلطی ہو گئی تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی ایک ہی بات وہ بہت کچھ دنیا کو دیکھتا رہا کئی لوگوں کو دیکھا کئی لوگوں کو دیکھا آخرے جاوری پر نظر پڑی جاور سوا جوڑیاں بھری ہوئی ہیں نا کر چاہ کر حشن خادم ایک پیسے کی ریل پھیل ہے اور شیر سابق بیٹھے پڑھے اس کے منہ میں تو پانی آ گیا ایس بس ایسا بن جاؤ تو کیا جا جائے بزرگ سے کہا, وہ تھا, پر ایک ہوا, ہوئی. ایسا دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے بتا دی بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر غلط دعا کروا لی بعد میں پتہ چلا کہ غالبی ہو گئی تو پھر اس کا کوئی تدارک نہیں ہو خوب سوچ سمجھ لو نے کہا کہ میں نے تو خوب سوچا خوب سمجھا خوب چکر کا کے دیکھ بھال کر بہت تاخیر کر کے فرمایا نہیں ہے جا کر اس سے تو پوچھ لو جس کو دیکھ کر منہ میں منہ میں پانی آ رہا ہے اس کو جا کر کے پوچھ لو پہلے گئے جا کر پوچھا شیر صاحب کیسی گزر رہی ہے اس نے کہا کہ آپ کو کیا بتا رہا مجھ پر کیا گزر رہی ہے سارا کچھ سا بتا دیا کہ میں نے ایک دعا کرانے کے لیے کہا ہے بزرگ نے تو میری ناظر میں تو آپ بہت بڑے بہت بڑے بڑی آرام اور بڑی آرام اللہ کے بندے میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرائی جتنی تکلیف اور آداب میں دنیا میں میں مبتلا ہوں دنیا میں شاید اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اس لیے میں تجھے نصیحت وسیعت کرتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرائی کیا مصیبت ہے آگے وہ کچھ سمجھ لمبا دیا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور دنیا میں اللہ کے فیصلے کے شوائے موجود ہیں جو نافرمانی نہیں چھوڑے گا سکون اس کو کبھی بھی نہیں سوچا سکون کا نسخہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں دلوں کے سکون کا نسخہ اللہ بیان فرماتے ہیں الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم بشره في حياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلام الله ذلك الفوز العظيم قناه ايه الشروق انا اللہ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سنانے والا ہوں اس کو خبردار ہو کر سنوں. خبردار خبردار ہو کر سنو بہت اہم بات سنانے والا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ان, ان کے معنی یقینی بات ہے آج میں جو بات کروں گا بہت یقینی پکی بات اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا وہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے دوست کے معنی وہی جو پہلی آیت میں بتا دیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرا اتواہ کرو دلوں میں محبت ہے اور محبت کے مطابق اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ اتباع کرتے ہیں کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جس سے کہ یہ انکار کرے اور نافرمانی کرے پورا پورا اللہ تعالیٰ کا جو لوگ اتواہ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا میرا یہ فیصلہ ہے دنیا دنیا میں کوئی خطرہ, کوئی خطرہ، خوف، کوئی غم کے کے دل کے نہیں سکون دوں گا. سکون دنیا. میرے دوست میری محبت والے وہ ہوتے دین کے ایمان لانے کے بعد پھر میری نافرمانی سے بدل ہر قسم کے گناہ چھوڑتے ہیں کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے کوئی نافروانی نہیں کرتے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے محبت کے دعوے سچے لہو مل جو شباب سے ہو جاتی دنیا باب جو لوگ میری اطاد کرتے ہیں تو دنیا میں بھی میں ان کو خوش رکھتا ہوں خوش رکھتا ہوں میرے بندو خوش رہو خوش رہو دنیا میں بھی اور حضرت میں تو خوشی ہوگی لا تبدیل ہے کہ نما دلہ یہ جو ہم نے فیصلہ فرما دیا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا العظیم دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی اور میں بھی بہت بڑی کامیابی صرف یہ صرف یہ صرف یہ. بغیر اس کے سکون نہیں جس کے دل میں اللہ کی محافظ نہیں تھی جس کے دل میں جس کے دل میں اللہ نے بھی بہت بڑی کامیابی اور آج میں بھی بہت بڑی کامیابی صرف یہ صرف یہ صرف یہ, یہ سکون نہیں تھے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو اسے اگر بغیر کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ کیا کہتا ہے ہم میں میں بھی ہوں دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل جس کے دل میں کوئی بیٹھا تسلی دے ہو اللہ وہ اللہ تعالی بار بار اعلان کرے Allah Allah... aaman, Allah, valladina, qube, valladina, qube. وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں <سؤال> جب ادھر توجہ ہو جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے بھی ہنس دیتا روتے ہوئے بھی ہنس دیتا ایک دم کھل کر ہنس دے آتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں. تم کو فری نگاہی نکلا بھی نہیں جی بیٹھا میرے دل میں او پردہ نشین وہ پردہ نشین او پردہ نشین تیرے اس ناز کے قرباں پنہا میری آنکھوں سے میرے کے جس کو اپنا محبوب دل میں ہر وقت جو اپنے محبوب کو دل میں بغل میں پا رہا ہے وہ پریشان ہو گیسے سب کبھی بھی پریشان نہیں نہاری دالاری مسالا بہت کھا رہا ہو کھانا دلّی کی نہاری مرچ تیز سی سی طرح جو مرچیں تیز ہوتی ہیں تو سی سی کی آواز نکلتی ہیں سی سی بھی طرح آنکھوں سے ناک سے پانی بہ رہا پسینہ آ رہا اور جس میں افطراب ہے ادھر ادھر بھی ہے ایسے ایسی تو کبھی رمار سے रहा رہا ہے ऐसे بہت بڑے اواب اگر تو اس سے کہیں کہ تم تو بہت بڑے اداب میں معلوم ہو رہے تو میں مدد کروا دوں کہ وہ کیا کہے گا نہیں نہیں مجھے اس عداب میں رہ یہی <laughs> <laughs> کہے گا نا مجھے اس عداب میں مجھے رہ جی تیری مدد کے ذریعے <laughs> دیکھنے والے توجے کے مصیبت میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دم جو مساج مہندی رہتا ہوں میں خوش ہم دم جو بھی ہمیں خوش دیتا ہے تسلی بھی بیٹھا کی بہت دوسرے مثال یہ دے دے کہ کوئی شخص جا رہا ہو پیچھے سے کسی نے آ بغل میں لے لیا اچانک جو مرخت دیکھا تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا دشمن ہے تو اس کو دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ جب بھی کہیں تو مجھے ملا تو میں تجھے جان ختم کر جانی دشمن یہ کتنا پریشان ہو پریشان ہو اچانک آ کر میں لے لیا اسے نے دبوچ لیا اور دوسرا ایسے کہ کوئی شخص جا رہا تھا اگر سے کسی نے گرفت میں مڑ کر خود نہیں بغل میں لے لیا کتنا خوش ہوگا کتنا خوش ہوا سر مان پر جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو دشمن کی گرفت ہے اس نے نافرمانیوں سے نافرمانیاں کر کر کے اللہ سے عدابت پیدا کر لی دشمن کی طرف اس لیے پریشان ہوتا ہے اللہ کا محبوب جس نے اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے تعباہ کر لی بیچ گیا ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا ہے سب گناہ چھوڑ دیے اس پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے تو وہ سوچتا کہ یہ تو دوست کی گریول ہے دوست کی محبت کی چوٹ ہے محبت دوست اگر پکڑ دباتا ہے تو وہ, وہ تو یہ کہے گا کہ اور دباؤ ذرا پسلی بھی ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں وہاں تو محبت کے تقاضے سے یہ ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اس کے تجربے ہیں کہ اگر محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی اور تکلیف میں مزہ آتا ہے لدت کی بات ہے محبت کی چڑکی ہوتی ہے چھوٹے بچوں سے آپ لوگ معاملہ کرتے ہی رہتے ہوں گے اپنا بچہ ہو اس کو اٹھا کر کبھی سینے کے ساتھ لے کر ذرا کوئی دبائیں کتنا دبائیں کہ ذرا سی تکلیف بھی ہو یا اس کے گال پر دانتوں سے کاٹے نشان بھی بڑھ جائیں۔ تو ہاں اس کی چیخ بھی نکل جائے چیخ بھی نکل جائے مگر اس کے بعد جیسے آب چھوڑا تو فارم ہے رہا مجدے رہ رہ ابو ارے امی تجربہ کیا ہو بچوں کو کبھی محبت میں دباتے ہیں کاٹتے ہیں کرتے ہیں اور نہ چلتا ہے یہ ابو محبت کر رہا ہے یہ امی محبت کر رہا ہے یہ بھائی محبت کرے یا بہن محبت کرے اور اگر کوئی غیر تھوڑا سی تیز نظر سے دیکھ رہے تو دیکھے بچے کا پیشاب کبا ہو جائے اس کی تیز نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا غیر کی اور اپنے والدین محبت والد کو چاہیں اس کو دوا دوا کر اس کر تکلیف بھی ہو اور اس کو محبت میں تماچا بھی لگا دے جیسے چوٹ لگے اور کبھی اتنی چوٹ لگیا کہ تھوڑی سی چیخ بھی نکل جائے مگر اس کے بعد فوراً کھیل کھلا ہوتا ہے فوراً یہ مثالیں تو رات کی سامنے اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہوں کی قسمیں کئی ہیں اللہ کی نافرمانیوں کی قسمیں کئی ہیں ان نافرمانیوں میں سے سب سے بڑے گناہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہیں میں ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے باہر نکلا نکلاؤں میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک درد پیدا فرمایا کہ نکلو نکلو پچہتر سال گزار دیے جہاں بیٹھ کر اب ذرا نکلو دنیا میں چل پھر کر کے نکلو ذرا وہ کیا چیز ہے وہ یہ کہ سات نافرمانیاں اللہ تعالی کی سات قسم کی نافرمانیاں وہ ایسی ہیں ایسی کہ بہت بڑی نافرمانیاں بہت ہی بڑی نافرمانی ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ کھلی بغاوتیں ہیں بغاوت ایک تو جرم چھپا ہوا ہوتا ہے نا دوسری بغاوت دنیا کی حکومتیں چھپے ہوئے جرم کو تو معاف کر سکتی ہیں اور اگر گرفت ہو بھی سزا ملے گی مگر یہ ہے کہ اس کو قاتل کی سزا نہیں ہوتی چھپے ہوئے جرم عام طور پر تو ویسی محاور لوگ تھوڑی بس سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں مگر دنیا کے کسی حاکم کی کوئی بغاوت کرے کھلی ہوئی بغاوت اس کی صدا موت ہوتی ہے موت اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی مجاہرین میری پوری امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں یہ حکم جو بیان فرما رہے ہیں، یہ قاعدہ تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے یعنی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے وعدہ تو ہے توبہ پر توبہ کرنے سے بڑے سے بڑے جرم بڑے سے بڑے گناہ وہ تو ایک لمحے میں ساری سیاہی دھل جاتی ہے. توبہ کرنے سے اس حدیث میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے اس کی رحمت کو جوش آ جائے تو بغیر توبہ کے سب آگے جو بات بتاؤں گا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ نہیں فرما رہے کہ ایک دو آدمیوں کو یا دو چار سو کو یا دو چار ہزار کو یا دو چار لاکھ کو نہیں پوری امت کو معاف کر دے اور یہ نہیں فرما رہے کہ ایک دو گنا معاف کر دے یا پانچ دس گنا معاف کر دے ساری معاف کر دے اللہ کے رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ قیام تک آنے والی پوری امت کے سارے کے سارے گنا معاف کر دے یہ اللہ کے رحمت سے باعد نہیں اتنی بڑی رحمت ہے اتنی بڑی رحمت اب سنیے آگے کی بات فرمایا اتنی بڑی رحمت کے باوجود اللہ تعالی بغاوت کرنے والوں کو کھلے ہوئے گناہ کرنے والوں کو ایسے گناہ جن کو دوسرے بھی دیکھیں کھلے ہوئے حلالیاں گنا ان کو اللہ تعالی ہرگز ہرگز ہر کبھی معاف نہیں کرے گا ان کو معاف نہیں کرے گا اتنی بڑی رحمت اتنی بڑی اور پھر فرمایا کہ ان کو معاف کبھی نہیں کرے تو سات قسم کی نافرمانیاں جن کو دیکھتے ہوئے جل جل کر جل جل کر درد اٹھے درد اٹھے اور میں نکلا ہوں گھر سے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا تو ایک بات تو یہ کہ بغاوتیں بغاوتیں کھلی ہوئی بغاوتیں دوسرے بات یہ کہ سات قسم کی نافرمانیوں کو آج کے مسلمانوں نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا شاہ خبیز بڑا ہوشیار ہے بہت ہوشیار اتنا ہوشیار ہے کہ کچھ نہ کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو بیٹو وہ بیٹے ہیں نا اس کے اولاد دیکھو بچوں بیٹو جو گنا معاشرے میں داخل ہو گئے اور ان میں مزہ آتا ہے مزہ اور سارا معاشرہ ویسے بن گیا تو اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو تکلیف بھی ہوگی مزے بھی چھوڑنے پڑیں گے اور لوگ بھی کچھ تانے دیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو دیکھو بیٹو ان چیزوں کو گناہ کی فرست سے نکال ڈال یہ تو گناہ ہے ہی نہیں اگر کوئی سرفرا یہ کہہ دے کہ تم یہ گناہ کر رہے تو وہ ارے یہ بھی کوئی گناہ ہے یہ تو گناہ ہے ہی نہیں ہم تو بڑے پارساہ بڑے ولی اللہ ہے باعث کر کے تو سات قسم کی نافرمانیاں جو بتاؤں گا وہ ایک تو وجہ یہ پھر سن کے کہ بغاوتیں ہیں جس بغاوت کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ ہر گز معاف نہیں ہوگی اور دوسری یہ کہ ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال ڈالا ہے اب گن لیں کیا, کیا نافرمانیاں ہیں وہ ایک داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے تفصیل سب کی بعد میں بتاؤں گا پہلے سات نمبر تو لگ جائیں اس لیے کہ تفصیل بتاتے بتاتے ایک دو بھی وقت گزر جائے تو سات کا پتا تو چل جائے نمبر ایک یہ ہو گیا نمبر دو عورتوں کا شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنا یہ جو لفظ کہہ دیا ہے شریعت کے مطابق تو اس کی تشریح بھی بعد میں کروں گا آج کل انتہائی بے حیائی انتہائی بے بےحیائی ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہمارے ہاں تو پردہ ہے یہ بھی شاہد نے چکر ڈال رکھا بدماشیاں کرتے رہو بے حیائی کرتے رہو کھلی بغاوت کرتے رہو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو پردہ ہے ہم ہمارا خاندان بہت پکا پر دیتا تفصیل بعد میں بتاؤں گا نمبر تین مردوں کے لیے ٹہنے ڈھانکنا اس پر بہت سخت وعید ہے اس کا بیان ذرا مختصری کروں گا تو اس لیے اس پر وعید تو ساتھ ساتھ ہی سلا دیتا ہوں دورے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَّا أسفل بینی نار جو مرد ہے جہنم میں کتنی سخت وعید ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی نمبر چار تصویر بنانا کھینچنا یا بلا ضرورت شادیدہ تصویر اپنے پاس رکھنا یا تصویر کو محبت سے دیکھنا تفصیل بعد میں بتاؤں ان نمبر پانچ گانا خود گانا یا گانا سننا اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا شیطان کا پھندا ہے جو گائے گا یا گانے سنے گا شیطان اس کے گلے میں گردن میں پھندا ڈال کر سیدھا جہنم میں پھینک کر کے چھوڑے گا گانا ہر گنا کی بنیاد ہے, بنیاد ہے اور ساتھ یہ بات بھی ذرا خیال میں رہے اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو یاد دلا دیجیے گا کہ یہی گانا اور تصویر ان پر جو لانتے ہیں وہ ٹی وی پر بھی ہیں ٹی بی میں اس ٹی وی کو ٹی بی کہا کرتا ہوں ٹی وی ہے نا ٹی وی ہم لوگ اس کو ٹی بی کہتے ہیں وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ پانچ چیزیں ہو گئیں چھٹی چیز سودی لین دین بینک انشورنس وغیرہ اس میں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا اور ہر قسم کے سودی کاروبار اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا کیا واحدے ہیں کیا کیا ہیں کیسی کیسی لانتیں ہیں مگر آج کے لوگوں نے اس کو بھی بہت معمولی سی بات سمجھ رکھا ہے نمبر سات غیبت کرنا اور سننا بہت سخت گنا ہے یہ تو میں نے گنوا دیے اب شروع سے تفصیل پھر دعا کر لیجیے یا اللہ پوری پوری تفصیل کہلا دے اپنے رحمت سے اور بات کو قبول فروا لے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے کبیرہ گنا ہے پھر بغاوت بھی ہے بغاوت کا مطلب جو میں نے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ دوسرے لوگ بھی ساری دنیا دیکھے کہ یہ اللہ کا نا فرمان ایسا گناہ کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نا فرمان اس کو کہتے ہیں بغاوت اور کھلا ہوا گناہ دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاریاں بڑھاؤ کتنی بڑھاؤ دوسری حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک مٹھی رکھ کر زائد بال کاٹے ہیں تو اس لیے ایک مٹھی سے زائد کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ زائد رکھنا بہتر ہے یا کاٹ دینا بہتر ہے تو فتویٰ اس پر ہے کہ زائد کا, کا کاٹ دینا بہتر ہے ایک مٹھی سے زائد کاٹنا بہتر ہے نہیں کاٹے گا تو بھی کچھ ہاراج نہیں مگر ایک مٹھی ڈاڑی رکھنا اجماع امت ہے اجماع امت کے فرد ہے اور اسے کم کرنا کبیرا گناہ حرام کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیسرا بادشاہ کے دو قاصد آئے ان کی ڈاڑیاں مونڈی ہوئی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ مبارک لیا ان کی صورتوں کو دیکھنا گبارہ نہیں کیا ان سے پوچھا کہ ڈاڑی مڈانے کے حکم کس نے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے رب تھا ان کا ہمارے رب کسر نے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو یہ حکم دیا کہ ڈاڑیاں بات اصل یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کا زیادہ قصور اس لیے نہیں کہ ان کو یہ باتیں کسی نے بتائی ہی نہیں پھر بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے وہ انگلینڈ کا دورہ کر کے ایک مہینہ تقریباً وہاں رہا ہوں اور جہاں بھی جاتا ہوں ایک مہم لے کر آؤں ایک ہی مہم یہ سات بات ہے اس لیے یہ نہیں ہے کہ جب ایک جگہ یہ بتا دی تو دوسری جگہ دوسری باتیں بتاؤں اور باتیں اور وہ تو ساری دنیا میں جہاں گیا اور جہاں جاؤں گا یہی بتاؤں گا یہی بتاؤں گا یہی بتاؤں گا اسی درد نے تو مجھے گھر سے نکالا ہے تو انگلینڈ میں جتنے بیان کیے بےحمد لاہ تعلی بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے ہم نے داڑھی رکھ, رکھ, رکھ, رکھ لی ہم نے رکھ لی بے شمار لوگ آگر بتاتے رہے تو بات سمجھ میں آئی کہ بیچاروں کے علم ہی نہیں ہے جب علم ہی نہیں تو کیسے توجہ ہو بس ناواقفیت ہے ناواقفیت کی بنا پر سنتے رہے سنتے رہے کہ داڑھی رکھنا سواو ہے سنت ہے کوئی رکھ لے گا تو سباب ملے گا نہیں رکھے گا تو گولہ پھر بھی نہیں ہے عام طور پر یہی سمجھتے ہیں نا تو جب بات کے علم ہی نہیں تو بیچاروں کو ہدایت ہو کیسے معلوم نہیں بات تو جہاں پتا چل گیا تو جیسے میں نے بتایا کہ خاص طور پر لندن میں انگلینڈ میں کئی شہروں میں گیا ہوں لندن میں خاص طور پر بے شمار لوگ اس نے ڈھاری رکھ لی اس نے بھی رکھ لی اس نے بھی, بھی, بھی رکھ لی یا اللہ تیری وہ رحمت جو لندن والوں پر ہو گئی وہی ٹورنٹو والوں پر بھی ہو جائے ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہو جائے گی ایک بات جس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر وہ یہ کہ کہنے والا اگر کسی گناہ کو حقیر سمجھے حقیر اپنے کو بڑا سمجھے تو وہ تو خود ہی بہت بڑا مجرم ہے جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اس جیسا مجرم تو کوئی ہے ہی نہیں سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے نازِ تقبہ نازِ تقبہ سے تو اچھی ہے نیاز رندی جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے ایک شخص گناہ ہے بہت سخت گناہ مگر اس کے دل میں کیبر نہیں خود کو بڑا نہیں سمجھتا اقراری مجرم ہے اللہ کے سامنے نادم ہے خود کو مجرم سمجھتا ہے اور دوسرا شخص بظاہر بڑا متقی پرہیزگار ولی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ گناہ کو حقیر سمجھتا خود کو بڑا سمجھتا ہے پوری دنیا سے زیادہ مجرم تو یہ ہے دوسروں کا حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ رحمت ہے اس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میں جب گناہوں کے بارے میں کہتا ہوں تو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کے و کرم سے ایک درد ہے درد ہے بات تو بتانا ہی پڑتی ہے نا گناہوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ بات بتانا تو پڑ بتاؤ نہیں تو پتا کیسے چلے تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود بعض دفعہ طبیعت میں تیزی بھی آ جاتی ہے کچھ تیز بیان بھی ہو جاتے ہیں مگر بحمد اللہ تعالی جو لوگ سنتے ہیں ان میں سے کسی کو بات ناگوار نہیں ہوتی دلوں میں اترتی ہے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے یہ میرا تجربہ ہے عمر پر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اب جو لوگ اب تک داڑیاں منڈاتے رہیں وہ, وہ غور کریں کہ ان کا رب کسرا ہے یا ان کا رب اللہ تعالی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ربوں کا مقابلہ کر کے بتا دیا دونوں دو رب ایک کسرا مردود مردود ملعون کسرا اللہ کا دشمن اللہ کے رسول سب علیہ وسلم کا دشمن اور دشمن بھی کیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا ایسا گستاخ اس پر ایسا عذاب آیا ایسا عذاب آیا کہ چند سالوں کے اندر اندر سارے تباہ ہو گئے اور ان کی تباہی کے قصے بڑے عجیب عجیب ہیں اللہ نے ایسا عذاب دنیا میں گرفت اللہ کی ایسی تو, تو سوچئے جو لوگ ڈاڑیاں نہیں بڑھاتے وہ کسرا کو رب مانتے ہیں یا اللہ کو رب مانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے رب کسرا نے تمہیں ڈاڑیاں منڈانے کا حکم دیا میرے رب نے ڈاڑیاں بڑھانے کا حکم دیا یا اللہ تو ہم سب کو اپنی ربوبیت کا قائل کر لے تو ہمارا رب ہے تو رب ہے تو رب ہے کسرا ہمارا رب نہیں ہے وہ تو مردود وہ ہمارا رب نہیں ہے. پھر یہاں دو تین باتیں اور سوچنے کی ہیں وہ جو دو قاصد تھے وہ تو کافر تھے مسلمان نہیں تھے قائدہ یہ ہے کہ پہلے تو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کسی کافر کو احکام اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی کافر سے کہا جائے نماز پڑھو روزے رکھو ایسے نہیں ہے کافر کو تو یہ کہا جائے گا کہ اسلام لاؤ جب وہ مسلمان ہو جائے تو احکام اسلام اس کو پہنچائے جاتے ہیں تو وہ دونوں تو کافر تھے انہوں نے اگر داڑی مڈالی تو کیا ہوا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ایک بات تو یہ دوسری ہے کہ مہمان تھے مہمانوں کا ذرا احترام کیا جاتا تیسری بات یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے قاصد تھے قاصدوں کا احترام کیا جاتا خاص طور پر اس لیے بھی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے تو ذرا ان کا لحاظ رکھے مسلمان نہیں مہمان ہیں بادشاہ کے قاصد ہیں اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر رحمت ان کے چہروں کی طرف ڈالنا قبول نہیں فرمایا گوارہ نہیں فرمایا نہیں دیکھا ان کی طرف رخ پھیر لیا اس سے اندازہ لگائیں جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ جیسی صورت بنانے سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی توقع کیسے رکھتے جن کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارہ نہیں چہرے پر تو کیا توقع کی جا سکتی ہے ان کی شفاعت کریں گے اور بڑے حوصلے بڑی توقعات شفیع چہرے پر نظر نہیں ڈالی ایک قصہ اور سنیے حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض اوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے ایک, ایک قوم آئے گی فرشتے ان کو روکیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں ان کو کیوں روکتے ہو تو فرشتے یہ بتائیں گے کہ لدری ماد یہ آپ کی امت کے تو نظر آ رہے ہیں مگر یہ بیداوتی ہو گئے تھے بیداوتی یہ اپنی باتیں بنا بنا کر دین میں گسیڑ رہے تھے اپنی باتیں اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو کافر کا پانی پلائیں یہ بیداتی سے بیداتی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے وہ اس کا دین ہے ہمارا دین بھی اس میں اپنا دین بھی اس میں شامل کرتا ہے ل تدری آپ کو معلوم نہیں کہ آپ ان کو اپنی امت کے لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بعد میں بیداوتی ہو گئے تھے یہ بیداتی لوگ تو حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے صحقا صحقا دور ہٹاؤ ان مردودوں کو دور ہٹاؤ دور ہٹاؤ ہٹا دیا جائے گا ان کو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کے جن کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ ہوگا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں تو ان کی ڈاڑیاں تو ہوں گی نا تبھی تو اجتبا ہوگا ڈاڑیوں والے ڈاڑی سے تو سمجھیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں تو یہ شوبھا ہوگا اور پوچھیں گے کیوں ہٹا رہے ہو تو جواب ملے گا کہ بےدعتی ہے تو فرمائیں گے اچھا لے جاؤ ان کو ڈاڑیوں سب جان لمبے اور جن کی ڈاڑی ہوگی ہی نہیں ان کی رسائی وہاں تک کیسے ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے جن کی صورت حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں جیسی ہوں گی امت کی صورتوں جیسی ہوں گی تو وہ تو آگے کچھ پہنچیں گے ان کے بارے میں شبہ ہو جائے گا اور فرشتے جواب دیں گے ان کو پھر ہٹا دیا جائے گا اور جن کی صورت ہی سے حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پہچان رہے ہوں کہ امت کے لوگ ہیں تو ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا وہ تو سیدھے کے سیدھے جانب میں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا ان کے بارے میں اشکال ہی کیسے ہوگا اشکال تو یہ ہی ہوگا کہ ان کی صورت میری امت جیسی ہے سورت امت جیسی ہیں. حضرات کے کرام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنے کے حرام ہونے پر پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے کسی نے بھی جائز نہیں کہا نہ کسی صحابی نے نہ کسی طبعی نے نہ آئم اربہ میں سے کسی نے نہ ان کے مذہب میں سے کسی غالب نے کسی نے بھی جائز نہیں کہا فرماتے و امل اخب ماہی کا فلم یا سات ڈاڑی ایک مٹھی سے زائد کرنے میں تو گنجائش ہے زائد کریں یا کاٹیں مگر ایک مٹھی سے کم کرنے کو کسی نے بھی دنیا میں کسی عالم نے بھی اس کو جائز نہیں کہا بالاتفاق اتفاق بل حرام حرام درمیان میں جو مثال دی وہ بڑی عجیب ہے فرمایا جیسے کہ ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اور لوگ کٹاتے ہیں جیسے کہ مغربی لوگ اب تو مغربی لوگ منڈاتے ہیں تو اس زمانے میں معلوم ہوتا ہے جب فقار لکھا کہ مغربی لوگ کٹاتے ہوں گے جیسے مغربی لوگ داڑھی کٹاتے ہیں اور دوسری مثال تو اور بھی بڑی عجیب ہے فرمایا جیسے مخنص لوگ کرتے ہیں مخنت یہ مخنت کیا ہے عربی کے دو لفظ ہیں اور ان دونوں میں کچھ تھوڑا سا بہ فرق ہے ایک ہے خنفا دوسرا ہے مخنت خنفا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو مرد اور عورت کے درمیان میں بنا دیا نہ مرد نہ عورت پیدائشی طور پر جسے جس ہیجڑا کہتے ہیں آپ لوگ ہیجڑے کہتے ہیں نا سمجھتے ہیں ہیجڑا نہ مرد نہ عورت اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے جیسے اللہ نے بنا دیا بنا دیا اس کو کہتے ہیں عربی میں خنفا دوسرا لفظ اسے ملتا جلتا ہے مخنس مخنس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا تھا وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں بہت پریشان ہے کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں بنا دیا کیوں بنا دیا کیوں بنا دیا, کیوں بنا دیا یا اللہ تمہیں مجھے عورت کیوں نہیں بنایا تو اس لیے وہ عورتوں سے تشابہ کی کوشش کرتا ہے جس حد تک ہو سکے عورتوں سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مخنس تو فرمایا کما یفر المغربت و مخنس تمہیں نرری جال داڑھی کٹانے والے کون ہیں دو قومیں ایک مغربی لوگ دوسرے وہ کہ اللہ نے ان کو مرد بنایا اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں داڑھی کاٹ کر عورتوں سے مشابہت کرنا چاہتے ہیں عورت بننا چاہتے ہیں یہ ذرا یاد رکھیے گا کے سے کہتے ہیں فلم کسی عالم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا بلجما حرام اللہ تعالی نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا ہے زینت حدیث سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت مستقل مستقل ایک پوری جماعت چوبیس گھنٹے کے لیے ایک تسبیح پر مہیا فرما دیے تمہارا کام یہ ہے کہ یہی تسبیح پڑھتے رہو اور کوئی کام نہیں چوبیس گھنٹے ایک تسبیح بتا دی یہ تسبیح پڑھتے رہو بس یہی کام ہے تمہارا کیا سبحان پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور جس نے عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی پاک ہے وہ اللہ فرشتوں کے حکم ایک مستقل جماعت فرشتوں کی تمہارا کام یہی اور کوئی کام تمہارے ذمے نہیں یہی تصویر پڑھتے رہو تو اللہ تعالی نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا سر کے بالوں کو عورتوں کے لیے زینت بنایا اور فرشتوں کو فروا دیا تسبی پڑتے پڑھتے, پڑھتے. آج کل تو فرشتے بیچارے بہت پریشان ہوں گے کہ وہ نظر تو آتا نہیں ہے کچھ نہ عورتوں کے بال نظر آتے رہے مردوں کی داڑھی نظر آتی پریشان تو ہوتے ہی ہوں گے جار. کچھ نہ کچھ اسی زینت کی بنا پر کے کرام رحم اللہ تعالی نے ایک مسئلہ رکھا جو شخص کسی کی داڑھی مونڈ دے اور اس طریقے سے کہ آئندہ بال پیدا نہ ہو طریقے بہت سے ہوتے ہیں کہ ایسی دبا لگا دی جائے ایسا کچھ کر دیا ایسی داڑھی مونڈ دی کہ آئندہ کے لیے بال پیدا نہ ہو تو اس پر اتنی ہی دیت واجب ہے جتنی کسی کے قتل کر پر اور وہ سو اونٹ سو اونٹ اس کی سزا ہے سو اونٹ ادا کرے جس کی داڑھی موڈی ہو اس کو سو اونٹ ادا کرے کیوں اتنی بڑی زینت جس کو اللہ زینت کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینت کہہ رہے ہیں جس کے زینت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت متعین کر دی کہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہو تصویر ہو سب اس کی زینت خراب کرتی ہے سو اونٹ ادا کرے سو اونٹ داڑھی موڑنے پر اور دیکھیں دوسرے جانوروں میں ان کے مذکر اور معنس میں یعنی نر اور مادہ میں کیا فرق ہوتا ہے زیادہ مثالیں نہیں دیتا آج بات ذرا مختصر کرنا ہے مرغ اور مرغی کو دیکھ لیں مرغ میں زینت زیادہ ہے مرغی میں ہے بتائیے ذرا کس میں زینت ہے مرغ میں زینت ہے اور کس چیز سے کلغی سے کسی کو کسی چیز سے ہدایت ہو جاتی ہے کسی کو کسی سے کسی کو کسی سے وہ تو اللہ تعالی کی قدرت ہے نا ایک شخص ہمیشہ میرے پاس آتے رہے بیان سنتے رہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ داڑی کے بارے میں میں بہت کہتا ہوں بہت کہتا ہوں بہت کہتا ہوں بغاوت چھوڑ دو مگر جو ایک بار بیان میں آ گیا تو اولا تو پہلی بار ہی اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور بعض لوگ ایسے بھی کہ پہلی بار نہیں تو مہینوں آتے ہی رہے آتے ہی رہے آتے ہی رہے سب کچھ سنانے کے باوجود آنا چھوڑا نہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بات وہی کہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے کوئی درد سے کہتا ہے محبت سے کہتا ہے تو اس میں اگر تیزی بھی آ جائے تو وہ درد کا اثر ہوتا ہے لوگوں کو بات ناگوار نہیں ہوتی آتے رہتے ہیں وہ سارا کچھ سہتے رہتے ہیں جو کچھ بھی کہتا ہوں ابھی چند مہینوں کی بات ہے دو بھائی آئے کہنے لگے جب ہم آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی ڈاڑی کے بارے میں کہتے تھے تو ہم بہت ڈرتے تھے بہت ڈرتے تھے بہت ڈرتے تھے،, تھے اور اب اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کم کہتے ہیں بہت زیادہ کہا کرے اور بہت سختی سے کہا کرتے اباس اب بج میں آئیے تو کیوں کہنے والے کو درد ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائیوں کو جہنم سے بچا لے دنیا کی جہنم سے بھی آخرت کی جہنم سے بھی میرے بھائیوں کو بچا لے جہنم سے یہ ایک درد ہے اس کا اثر ہوتا ہے تو ایک شخص نے اپنے حالات میں لکھا کہ میں کئی مہینوں سے آپ کے باز میں آتا رہا کئی مہینوں سے اور ڈالی پر جب بھی بیان ہوتے تو وہ وقتی طور پر ذرا تھوڑی سی نرامت ہوتی مگر وہ توفیق نہیں ہو رہی تھی اگر یہ بتایا کہ اس بار آپ نے ایک تھوڑی سی بات کہی تو اس نے کام بنا دیا وہ اللہ جس چیز سے کام بنا دے وہ تو سب کچھ اللہ تعالی کے قدرت میں ہے نا جس چیز سے کام بنا دے تو اس نے بڑا عجیب لے لکھا خط دیا اس نے بڑا عجیب غصہ لکھا کہتے اس بار آپ نے اپنے بعد میں یہ کہا کہ اگر مرغ کی ڈاڑھی اگر کلغی کاٹ دی جائے تو وہ کیا لگے گا مرغی لگے گا مرغی فرق تو وہی ہے نا کلغی کاٹ دی تو مرغی لگے گا پھر اگر کسی مرغ کو اشتباع ہو گیا تو کیا بولے گا ارے شابا. اس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میں نے توبہ کر لیا نہ کبھی ڈاڑھی نہیں مٹا ہاں جو بات جس کے دل میں اللہ تعالیٰ لگا دے قرآن سے اس کو ہدایت نوی حدیث سے نوی فقہ سے نوی محبت کی باتوں سے نوی لگی لگی تو یہ بات لگ گئی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور ایک بات یہ سوچیں کہ جس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت ہو سورت مبارکہ سے نفرت کیا اس میں ایمان رہ سکتا ہے سورج سے نفرت ایمان کہاں رہا اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے دل میں تو محبت تو ہے سورت سے نفرت نہیں ہے تو ایک بات کو ذرا غور سے سوچیں یہیں جی بیٹھے بیٹھے بھی سوچ لیں جانے کے بعد بھی سوچیں اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرما کسی شخص کے دل میں کسی چیز کی محبت ہو اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتا تو پھر کچھ جبر ہوگا نا اس لیے نہیں کرتا یہی بات تو ہوگی نا کچھ جبر ہے زبردستی اس سے کوئی اس پر عمل نہیں کرنے دیتا کوئی ایسا کسی نے پکڑا ہوا اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے جی جان سے مار دوں گا ایسے ہوتا ہے نا ورنہ دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ کام تو انسان کرتا ہے اگر داڑھی نہ رکھنے والوں کے دلوں میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی آخر پر کون سی طاقت ہے پچاس سال سے امت سے میں یہ سوال کر رہا ہوں پچاس سال سے پچاس سال سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے کسی نے گردن پر کوئی تلوار رکھی ہوئی ہے کہ اگر تو ڈاڑھی رکھے گا تو تجھے زبا کر دوں گا ہے کسی نے تلوار رکھی ہے مجھے تو نظر نہیں آتی کسی نے سینے پر گن رکھی ہوئی ہے کہ تیرے دل میں تو ہے تیرے دل میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے محبت ہے بہت محبت ہے مرا جا رہا ہے بہت محبت ہے مگر دیکھو اگر محبت کے مطابق تو نے صورت بنا لی تو گن سینے پر ہے ابھی تیرا قصہ ختم کر دوں گا تو بتائیں کسی کے سینے پر کسی نے گن رکھی کسی کے گردن پر کسی نے تلوار رکھی تو آخر وہ کون سی بات ہے کہ دلوں میں اگر نفرت نہیں اللہ کے حبیب صد علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے اگر دلوں میں نفرت نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو صورت بنانے سے روک رہی ہے جبر کون کر رہا ہے کون زبردستی داڑی منڈوا رہا ہے وہ تو کوئی نظر تو نہیں آتا جتنے جس قدر اس بات کو سوچیں گے ذرا غور سے فکر سے سوچیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ عطا فرما دیں گے رہی یہ بات کہ جب آپ نے داری رکھی تو لوگ کچھ بے دین لوگ وہ تانے تانے دیں گے تانے بے دین لوگ تو اس کا جواب وہی کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو دنیا بھر نعرہ ساری دنیا بکواس کرتی رہے سب شیطان کے, شیطان کے بندے شیطان کے بندے شیطان کے بیٹے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہیں اڑاتے رہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذاق تو دنیا اڑاتی ہی ہے وہ تو اڑاتی ہے مذاق مسلمانوں کا جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ مذاق جو اڑاتے تھے مسلمانوں کا تو کیوں کرا اڑاتے تھے ایک بات اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ داڑھی ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ بہت سے لوگ داڑھی رکھ کر فریب دیتے ہیں دھوکے کرتے ہیں بدآمالیاں کرتے ہیں تو اس سے دھوکہ ہوتا ہے داڑھی کی توہین ہوتی ہے یہ بھی شیطان ایک سبق پڑا رکھا ہے شیطان ملون بڑا ہوشیار بڑے عجیب عجیب سبق پڑا تھا داڑھی رہ کر برے کام کریں دوا بازی جھوٹ فریب کریں ڈاڑی رہ کر تو یہ تو دھوکہ دینے جیسی بات تھی تو ایک بات سے اس کو سمجھ لیں اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو بھائی تم مسلمان ہو کر ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو مسلمان ہو کر چوری کرتے ہو مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو مسلمان ہو کر تجارت میں اس قسم کی ملاوٹ کرتے ہو فریب کرتے ہو اگر کوئی یہ کہے کسی کو تو کیا وہ اسلام کو چھوڑ دے گا اس سے ڈر کے کہ یہ کہتا ہے وہ اسلام کو چھوڑے گا یا گناہوں کو چھوڑے گا دو کام سامنے آ گئے نا کوئی مسلمان طرح طرح کے فریب کرتا ہو اس کو کوئی تالا دے دے ارے مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہو تو وہ دو کاموں میں سے کیا کرے گا اسلام کو چھوڑے گا یا جھوٹ کو چھوڑے گا بتائیے جھوٹ کو چھوڑے گا نا ایسے تو نہیں ہے کہ چلیے اسلام کو چھوڑ دیتے تو وہی بات یہاں کیوں نہیں لاتے اگر کسی ڈاڑی والے سے کوئی غالطی ہو رہی کسی نے تانا دے دیا ارے تیرے منہ پر داڑھی اور کام ایسے کر رہا تو وہ بجائے اس کے داڑھی کو اڑائے بجائے اس کے اپنی اصلاح کرے گناہوں کو چھوڑے اسلام کی بات یہ مثال خوب یاد رکھیں خوب یاد رکھیں اگر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اگر وہ اچھا کام چھوڑنے لگے تو پھر تو اسلام ہی کو چھوڑ دی اسلام کو نہیں چھوڑتے لوگ تانے دیں گے تو گناہوں کو چھوڑیں مسلمان ہو کر ایسے گنا کیوں کرتے ہیں اسی طریقے سے داڑھی رکھ کر اگر کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے اور کسی نے تانا دیا تو یہ کہے کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ڈاڑی کی توہین میں نہیں کروں گا داڑھی نہیں چھوڑ سکتا یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے اور ایک بات یہ کہ داڑھی کا گناہ تو چوبیس گھنٹے انسان کے ساتھ رہتا ہے داڑھی کٹانے مٹانے کا گناہ یہ تو چوبیس گھنٹے سے دوسرے گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہ کیا اور قصہ ختم ہوا یہ تو ہر وقت ساتھ ہے سو رہا ہے تو بھی گناہ ساتھ لگا ہوا ہے جاگ رہا ہے تو بھی ساتھ مسجد میں ہے تو بھی ساتھ بازار میں ہے تو بھی ساتھ ہر حال میں اللہ کے گھر میں مسجد میں اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے سجدہ کر رہا ہے اللہ کی بار میں حاضر ہے مگر باغیوں کی صورت گنا پھر بھی شانت 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا محبت والے جو ہوتے ہیں محبت والے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں ایک شاعر تھے دلی میں حضور علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں بہت اونچے نعت یا قصائد کہا کرتے تھے اونچے فارسی میں بھی تو فارسی زبان میں ایک نعت قصیدہ کہا بہت ہی عشق و محبت سے بھرا ہوا ایران میں کسی نے وہ قصیدہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ بہت بڑے بلی اللہ ہیں. یہ تو بہت بڑا بلی اللہ ہیں. ان کی زیارت کرنا چاہیے وہ بےچارا عقیدت میں وہاں سے ایران سے چلا دلی پہنچا گھر میں جا کر معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حجام کی دکان پر ہے آج کل تو پھاوڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں نا پھاوڑے پھاوڑے سمجھتے ہیں مسلمانی کاٹ <laughs> کر گٹر میں پھینکنے کے پھاوڑے ایسے کورچنے والے پھاوڑے اس زمانے میں گھروں میں یہ پاؤڑے نہیں تھے تو حجام کی دکان پر جانا پڑتا تھا تو حجام کی دکان پر گیا تو وہ بیچارا ایرانی وہاں پہنچا حجام کی دکان پر بڑے شوق میں بری یونا کی زیارت کے لیے جا دیکھا تو وہ ڈاڑی بڑھا رہا ہے